کھڑے ہو جائیں یا یو مدسر اے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے قم آپ کھڑے ہو جائیں فانذر لوگوں کو ڈرائیں وربک ربک فکبر اللہ کی عظمت خیال کریں وسیع بکا فتح اپنے لباس کو پاک رکھی وہ رفا حجر ایک تفسیر کی بات یہاں حدیث کی بات چلے گی اب یہ ہے کہ بابا بخاری شریف کے ایک روایت ہے کہ اول ما نزلہ سورت المدثر پہلے جو سورت نبی علیہ السلام پہ سب سے پہلے جو وہی آئی ہے وہ کیا ہے سورت مدسر ہے یہ جی رواج دیکھیں آپ نو سو ستارہ سو ستارویں یہ روایت سم فترا انی الوح بینا انامشی سمیعت السماء جان بحرا قائد العلا کرسی پھر آتا ہے کہ سب سے پہلے جو وہی آئے تو کون سی تھی صورت مدسر والے یہ کئی جگہ سات سو بتیس میں بھی ہے یہ سات سو بتیس سفح پھر آپ دیکھیں حد سنا یاحیہ ہے عبد الرحمان ان اولمان من القرآن قال یادر کل تو یہ قانون اقرا بسم رب کلزی خلق سب سے پہلے جو وہی اتری وہ ہے و یا یوحل مدثر ہے ابا سلما عبد الرحمان سے نقل کرتے اس روایت میں آج سب سے پہلی وہی کون سی ہے اب کیا کریں بابا بات سمجھتے ہو سات سو بتیس سفر بخاری کے یاد رکھتے وہاں روایت ہے کہ پہلی سب سے پہلی وہی کون سی اتری ہے مدس رکھی یہاں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلی وہی کون سی ہے سروت الگ ہے اب کیا کریں اس سے کئی توجہ ہاتھ کہ یہ اولت یہ ابتدائی حقیقی ہے یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں بخاری شریف کی اول اولمان نزلت صورت الالت یہ ابتدائی حقیقی ہے اور صورت مدثر کو جو اول المان نزلت المدثر یہ ابتدائی اضافی بنسبت باقی سور ہے سب سے پہلے سورہ علق ہے اس کے بعد جب آئے ہیں وہی تو مدثر ہے تو یہ اولت حقیقی ہے وہ اولتی اضافی بنسبت باقی سور تو لاشکلفیہ دوسری بات یہ ہے بابا کہ یہاں جو اول ضلعت صورت علق ہے یہ سب سے پہلے وہی ہے سورت مدثر اول و بعد باد فت وہی ہے تو الگ اتر جانا نازل ہوا پھر اس کے بعد تین سال تک کیا ہوا زمان فت رتل اب فترت وہی کے بعد جو سب سے پہلی وحی آئی ہے تو المدثر ہے تو سب سے پہلی وحی نبوت العلق فت وحی کے بعد جو سب سے پہلے ہے تو سرتی اسکار خط تیسری توجی یہ جی جی ہے کی سب سے پہلے وہی سرح علق ہے اور وہ وہی کہ جس میں امر بالابلاغ و بالدعوت ہے تو سب سے پہلے سورت مدثر ہے تو مدثر اولمانزنت بے امر ابلاغ کمف امزر و ربک بکر بر وسیع بک فتح تشکار ختم ہو گیا ٹھیک <تصفيق> ہے وہی یا مدثر قوم فانزر و ربکف کبر ایک بات علام شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے لکھی اب اس کو جانتے ہیں میرے دادا ہیں روحانی طور پر تو علام شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک یہ ابتدائی وہی ہے اور ار ربک کفا کبر و فطحر یہ کیا ہے فیت ابلاغ ہے کہ اس میں تک طریقے تبلیغ بتایا کہ قم کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر بیان کرنا ہے پھر طریقہ کیا ہے فانظر لوگوں کو ڈراؤ کیسی اور بک فکبر اللہ کی بڑا بیان کریں طریقہ تبلیغ ہے نا بھائی تقریب ایسی کرنی ہے کھڑے ہو کر لوگوں کو خوف زدہ کرے آخرت کے بارے میں کیسی اللہ کی بڑائی بیان کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لیکن وہ سیاب کا فتحر اپنے لباس کو بھی پاک رکھے تو یا تو ذکر لباس سے مراد اعمال ہے اور اعلی عرب اعمال سے تعبیر لباس سے کرتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیاب کا فتحر اور ظاہر عنوان الباطن جب آپ کا ظاہر صاف ہوگا تو باطن بھی اگر آپ اپنے ظاہر کو پاک کرنا جانتی ہیں تو آپ اپنے باطن کو بھی پاک کرنا جانتے ہوں گے تو ازائر از ظاہر اس لیے فرمائے وہ سیاح بک ور ورژف ہجر اب اس کا دو معنی ہے یا تو اگر شرک ہے رج کس کو کہتے ہیں شرک کو تو ور ورج ذہجر شرک کو چھوڑ دیں شرک کو تو کیا مطلب ہے بھائی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک صادر ہوا تھا تو اس سے ماراج یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی سے شرک صادر ہوا یہ ایک طریقہ تعلیم ہے کہ اہم بات اگر کسی کو کہنا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ سے بچنا جھوٹ سے بچنا تو اس سے ماراضی نہیں ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو شرک سے بچو نہیں کہ تم شرک کرتے ہو یہ سرت ممتاحہ میں آتا ہے نا یا یو نبی زا جا کل ممنا کال اللہ یو اللہ یو شرک نبی اللہ تو مومنات دیں تو پھر شرک کیسے کرتے ہیں مومن کیس دیا ہے تو پھر مچھر کیسے بن گئے بات سمجھ گئے دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ اگر شرک ہے تو روحمانی کا ترجمہ کر لیں گے شکال ختم ہوگا اگر روس سے شرک ہے تو وہ روز فاجر اے نے دم الا اجرانی شرک کے چھوڑنے پہ ڈٹ جاؤ ٹھیک ہے نا اور یا یہ ہے کہ روس سے مراد آل شرک ہے شرک آل شرک مراد ہے وہ رز فاجر اے آل شرک فہجر مشرقین سے علیحدہ ہو جاؤ فہمی و سبحان تو پہلے لفظ وفا ترل وہی وہ گئی بھائی وہی ہو گئی تھی یعنی بند معتل تو سست تو اب سست کے مقابلے میں گرم ہے تو فرمایا فا وہی تو پھر گرم ہو گئی وہی گرم ہو گئی وہی کیا من تپس تھی تفسیر یعنی پے در پے پے بے آنا شروع ہو گئی تو ہم کی ہے وہی کا جاری ہونا یعنی بار بار آنا جیسے تم کہتے ہو کہ ہم یا بازار گرم ہے بابا تو گرم تو نہیں تب تو نہیں ہے یعنی سودا خرید فروخت زیادہ ہے تو فہم یل وی اے تاب پے پر لسی وہی شور و بس مسئلہ حل ہو گیا ہے ابھی مشکل ہے تابا عبد اللہ یوسف وابو صالحہ و تاب بہ ہلالم نرداد وقالس و ماہ مرو بواد رو بواد روہ اب یہ ذرا مشکل ہے اب دیکھو یہاں امامی بخاری چار قسم کے توابیر ذکر کرتے ہیں یہ تاب باہو کی ضمیر جو ہے یاب بن بکیر کی طرف راجی ہے جہاں سے ہم نے سرد شروع کی تھی یاد ہے بھائی جہاں سے صنعت شروع کی تھی وہاں اس کے طرف ہی زمین راجی ہے تمہارا یہ کرو تاب موافقت کی ہے اس حدیث کی یعنی موافقت کی ہے اس یاب نے بکیر کی عبداللہ ابن یوسف نے اور اسی طرح موافقت کی ہے اس حدیث میں یاب نے بکیر کی ابو صالح نے بات سمجھ گئے ہیں اب وہاں پہ دیکھو یاب نے بکیر کس سے نقل کرتا ہے سنت اول اب اللہ سے اخبار سے تو معلوم ہوا کہ جس طرح یاب نے بکیر اس روایت کو لے سے نقل کرتے ہیں تو یہی روایت عبداللہ ابن یوسف نے بھی لہ سے نقل کی ہے اور یہی روایت ابو صالح نے بھی لہ سے نقل کی ہے تو مقصد بخاری کیا ہوا بکیر کے توابی بتا دیے کہ یہ بکیر جو لے سے نقل کرتا ہے تو اس نقل میں یہ اکیلا نہیں ہے عبد اللہ نے بھی یہ بکیر سے نقل کیا ہے اور ابو سالی نے بھی یہ لے سے نقل کیا ہے تو گوئے کہ یہاں لے سے نقل کرتا ہے تو عبد بھی لے سے نقل کرتا ہے اور ابو سالی بھی نقل کرتا ہے تو امام بخاری کا مقصد یہ ہوا کہ اس حدیث کو یا جس طرح اب لے سے نقل کرتے ہیں تو عبداللہ اور ابو صالح بھی نقل کرتے ہیں تو امام بخاری نے یاہی ابن بکیر کے دو طوابی بتا دیے مسئلہ حل ہو گیا ابھی اچھا ابھی دیکھو تاباہو ہلال ابن ردادی اب تاباہو کا ضمیر جو ہے وہ قیل ابن خالد کی طرف راجی ہے ہاشیہ آپ نے دیکھا ہے نا پیچھے تاباہ دوسرے نمبر کے اس کی زمین کس کی طرف راجی ہے اکیل ابن خالد کی طرف تو اب دیکھو تاباہ موافقت کی ہے اکیل ابن خالد کی ہرانداد عن ظہری ظہری سے نقل کرنے میں اب دیکھو وہاں کیا او ابن اور ابن شعب کون ہے ظہری ہے تو اب یہاں پہ آیا تاباؤ ہلالم رداد ان ظہری بات سمجھ میں آ ہے اب یہاں پہ بات سمجھے توابی دو قسم کے ہیں توجہ کرو لیکن پہلے آپ کو متابی کی حکمت بتاؤ محدثین جب ایک رواج نقل کرتے ہیں اس کے توابی ذکر کرتے ہیں توابی ذکر کرتے ہیں توابی ذکر کرنے میں ایک حکمت کیا ہے قوتی تعید راوی اور قوتی روایت تائیدی راوی اور قوتی روایت اب دیکھو راوی پہلے کیا ہے یا بکیر کس سے لہ سے ہے اب کہتے ہیں یا اکیلا نہیں ہے بلکہ عبداللہ اللہ یوسف بھی ہے یہ یبنی بکیر لہ سے اکیلا نہیں ہے ابو صالح بھی ہیں تو گویا کہ تین علماء ایک استاد سے نقل کرتے ہیں تو سب سچے ہیں اور جب دو تو ایک رواج پر تین بزرگ جمع ہو جائے تو روایت بھی یقینی ہو جاتی ہے تو طبابے کے ذکر کرنے میں دو حکمتیں ہیں کیا تائیدی راوی اور قوتی روایت مسئلہ ہے اچھا اب دوسری بات تا کی زمین کس کو ہے اکیل ابن خالد اب اکیل ابن خالد سے روایت کو نقل کرتے ہیں کس سے ہانسی ابن شہاب سے امان زہری سے تو اسی طرح اکیل کی طرح ہلال ابن رداد بھی اس کو نقل کرتے ہیں ظہری سے مسئلہ حل شو ابھی نہیں حال ہوا مشکل ہے لگا ادھر توجہ کرو توابع دو قسم کے ہیں توابع دو قسم کے ہیں تامہ اور ناقصہ تابی تاما اس کو کہتے ہیں کہ ابتدائی صنعت سے انتہا تک موافقت ہو تاب تام تو ابتداء سے انتہا تک موافقت ہو یک بن بکیر لے سے نقل کرتے ہیں تو عبداللہ بھی یوسف بھی لے سے نقل کرتے ہیں تو ابو سالی بھی ابتدا سے انتہا تک موافقت کو تابع تامہ کہتے ہیں تابع ناقصہ کس کو کہتے ہیں ابتدا میں سند منتشر ہو انتہا میں موافقت آ جائے ابتدا سے سند علیحدہ ہو انتہا میں موافقت ہو جائے مثلا کیسے واوا یہ حدیث یہ تو یہ حدیث ابن بکر عن انل عن انال ابن رداد ان ظہری او شاگرد ظہری کے ایک شاگرد جو ہے وہ حلال ابن رداد ہے تو ایک شاگرد و ابن خالد ہے اوپر موافقت آ گیا ہے تو اس کو کہتے موافقت تابع ابتدا سے موافقت ہو تو تابے تاما ابتدا میں موافقت نہ ہو انتہائی سند میں ہو تو تابی اسی طرح جس طرح توابی دو قسم کے ہیں تو مطاب علے بھی دو قسم کے ہیں کبھی متاب علیہ مذکور کبھی مطاب علیہ غیر مذکور اب پہلی رواج جو ہے تا باہو عبد اللہ ابن یوسف وابو صالح مطاب علیہ ذکر نہیں ہے وہ تا باہو الاال ابن رد انہاری مطاب علیہ مذکور ہیں کون ہے زہری تابی بھی دو قسمیں ہیں تو مطابلے بھی مطاب علے اگر ذکر ہو تو یہ کامل ہے ذکر نہ ہو تو نہ قسے تو ظہری مطاب علے ذکر ہوا اور پہلے میں مطابل ذکر نہیں ہوا مسئلہ حل ہو گیا تو تابع چار قسم کی امام بخار نے آپ کو بتا دی تابع تامہ تابع ناقصہ قصہ مطاب مذکور مطاب علیہ غیری مذکور اسی طرح وقال یون سو ما مرو بواد رو اب بخار نے اس نسبت سے مشکل ہے باہ اب سمجھ گئے نا اس کے لیے شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کی بات بہت دل پسند ہے کہ جو لوگ حضرات کہتے ہیں کہ یہ تعلقات تھے تو ہم نے کہا یہ تحویل سند ہے کیوں اگر کوئی تعلیق کہے تو یہ آنے والے رواج جو ہے یہ امام بخاری کو سنعت سے نہیں ملی یہ بات اچھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ رواج تو صنعت سے ملی ہے اب دیکھو میں آپ کو سنعت بتاتا ہوں حدثنا دسنا یہ بکیر قال حدثنا دسن لیس ان اکیل ان ابن شہاب قال سمیت ابا سلمتا یقول و اخبنی جابر امن عبد ان اللہ انص اللہ فتر روایت موجود ہے کہ نہیں جابر سے نیچے بھی سب راوی موجود ہیں تو یہ تحویل سند ہے تعلیم سند نہیں ہے مسلح الشب اب قال کیا یونس ومعمر امر و بواد رہو اب دیکھو آپ کو یہ بتاتے ہیں بابا کہ امام زہری کی چار شاگردیں کیا ہیں چار ہیں ایک شاگر اکیل ابن خالد ایک شاگرد الاد ابن ہیں یہ دو شاگرد جب روایت کرتے ہیں تو یر جف ذکر کرتے ہیں ہم نے کل پڑا نا خلق فرجا رسول اللہ یر جف ادہ تو جو ہیں امام زہری کا شاگرد ہلال ابن ردعت اور اکیل ابن خالد یار جفادہ ذکر کرتا ہے اور امام زہری کی دو شاگرد ایک یونس اور دوسرا کیا ہے معمر یہ فوادہو کی جگہ بوادروہ نقل کرتے ہیں تو کالا یونس و معمر بوادروہ اب مطلب سمجھ گئے امام زہری کے کتنے شاگرد ہیں چار ایک ہے ابن خالد ایک ہلال ابن رداد یہ جب نقل کرتے ہیں تو یر جفو نقل کرتے ہیں امام زہری کے دو شاگرد ہیں مامرو یونس یہ نقل کرتے یر جفو بوادر اب فواد اس کو کہتے ہیں دل کو بوادر کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کے درمیان جو گوشت ہے یہ بھی خوف کے وقت ہلتا ہے تو ان دونوں روایتوں میں یرجف بوادرو ہے یونیسو معمر میں وکیل ابن خالد ہلال ابن رداس یریج فواد نقل کرتا ہے بات سمجھ گئے اچھا وجہ اراد کیا ہے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ بابا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روایات کا اختلاف مانوی بھی ہوتا ہے کبھی اختلافی لفظی بھی آتا ہے خلافی لفظی بھی آتا ہے مراد ایک ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اگر بوادر ہیں اور فواد ہیں الفاظ اگرچہ علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن مفوم ایک ہی ہے لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے پہلے کتنے ذکر ہیں چار یہ ہے کہ پانچویں ہیں قال کالبن شہاب سے کشمار کرو تو پھر پانچویں ہیں کالبی شہاب والا کو نشمار کرو تو پھر چوتھی ہے میں نے آپ کے رتائد تدبی کر دی ہے حدیث مصب اسماعیل میں چند ابہا سے بول یہ ہے کہ اسم الحدیث دوسری بات ہے مخارج الحدیث اور تیسری بات ہے موافقت ترجمت الباب سے چوتھی بات راوی امر عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ حدیث متصل ہے اور یا یہ مرسن ہے پانچویں بات ابن عباس کی روایت میں او ہر رے کو ہما نہ رسول اللہ اور سید او ہر رے کو ابن عباس تو رہے تو اور ہر رما میں کیا فرق ہے کتنی باتیں ہو گئی اور چھٹی بات جو ہے وہ تفسیر کے متعلق ہے جو آیات کے متعلق جو تفسیر ہے انشاءاللہ اس کے متعلق بات ہوگی پہلی بات روایت کے بارے میں ہے تسمیت الحدیث اس حدیث کا نام ہے حدیث المسلسل, المسلسل بش فاتح حدیث مسلسل بشفت محدثین حضرات لکھتے ہیں کہ حدیث کی کئی اقسام ہیں ایک وہ حدیث ہے جو کہ حدیث سے من ہوتی ہے یعنی آن سے وہ نقل ہوتی ہے حد سے نقل ہوتی ہے اخبارہ سے نقل ہوتی ہے ایک وہ ہے وہ حدیث مبارک ہے کہ جو جس کی نقل سلسلوں سے ہوتی ہے تو اس حدیث کے نام ہے مسلسل بشفت اور کبھی کبھی ایک حدیث آتی ہے مسلسل بے مساف کبھی آتی ہے مسلسل بال اور کبھی آتی ہے مسلسل بالتمرتین تمراتین ٹھیک ہے استاذ حدیث بیان کرتا ہے اور طالب العلم کے سامنے مثلا کجور اس کو کجور کھلاتا ہے حدیث بیان کی یہ کجور کھالو تو اس کو کہتے ہیں حدیث المسلسل بمرتے وہ حدیث جب استاد بیان کرتا تھا اور شاگرد کو ایک چھوارے بھی کھلایا وہ حدیث استاد بیان کرتا تھا اور شاگرد کو تمرتے کھلائے دو چھوارے کھلائے شیخ القرآن رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ القرآن پنچ پیوا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صاحب ایک استاد سے میں حدیث پڑھ رہا تھا تو اس نے مجھے دو کجوری بھی کھلائی تو میں نے کہا شیخ اس حدیث کو کیا کہیں گے کہا کہ حدیث المسلسل بے اور صحابہ اکرام میں بھی اس طرح روایت ہے حدیث المصاف ہاتوبیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ علیہ مسعود کو حدیث سناتے تھے ابن مسود فرماتی یدی فی یدی ہی نبی پاک نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور مجھے کہا کہ قل اب تحیات للہ اس سے پھر دوسری جلد میں آتے آپ نے یا شاید پڑھا ہو یا پڑھنے کے قریب ہو گیا ہم کے تو مشکات کی بخاری کی جلد دسانے میں کہ افاخذہ یدی بین یدے میرے ہاتھ کو نبی پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور مجھے کہا کہ اقرا الیات اللہ وسلموات و تو اور اسی طرح ایک ہوتا ہے حدیث المسلسل بل حدیث مسلسل بال جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو جب وسیعت کرتے تھے نا تو ہرت جابر کو کہا کہ آؤ جابر اوسی کا تقو اللہ اور پھر ان کو جو وصیت کی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بال ٹھیک ہے اور یہ حدیث مسلسل بشفاتین اس میں تحریک و ہے نبی علیہ سلاۃ السلام نے تحرک کی تفسیر ابن عباس کے سامنے پیش کی تو کہا کہ میں جب وہی آتی تھی تو میں اپنے ہونٹوں کو شفتین کو ہلاتا تھا یوں اب سمجھ گئے نا تو تحریک کچھ شفتین ہوا حضرتی ابن عباس جب یہ حدیث بیان کرتے تھے اپنے شاگرد ساتھ کو تو جب اس نے حدیث بیان کی تو اس کے بعد یوں کہا ٹھیک ہے تو پھر شاگردوں کو کہا کہ میں یہ اپنی شفت ہونٹیں ٹھیک ہے نا اس لیے ہلاتا ہوں کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا تھا کہ وہ اس حدیث کی نقل کرتے وقت ہونٹوں کو اس نے ہلایا تھا اور ابن عباس نے ان اپنے ہونٹوں کو اس لیے ہلایا تھا کہ نبی پاک جب ان کو حدیث سناتے تھے تو نبی پاک نے بھی اپنی شفتح کو ہلایا تھا تو میں اس لیے کہ میرا استاذ اور میرے استاذ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو کہتے مسلسل ب تحریک شفتین تو مسلسل بشفتین نقل کرتے وقت لاتحرک کا مفہوم پیش کرتے کرتے شفتین کو بھی ہلایا تو اس کو کہتے حدیث مسلسل بشفت اس کا نام ہے اور محدثین کے ہاں یہ بھی ہے کہ حدیث مسلسل بھی افضل یادین ہاتھ ادھر کرو ایک استاد شاگرد کو جب حدیث ہوا تھا بھائی سنو حد سنا فلان ابن فلان تو اس کو بھی کہتے ہیں حدیث المسلسل بل یا حدیث المسلسل بالشفتین بل یادین تو اس حدیث کا نام یہ ہوا اس حدیث کو امام بخاری نے پانچ جگہ نقل کیا ہے لیکن جتنی روایت امام بخاری نے نقل کی ہے نا تو وہ سب مقامات جو ہیں بخاری سرنی میں ہیں ہمارے پاس پہلے میں نہیں ہیں دوسری حصے میں انشاءاللہ وہ آئیں گے جی السلام علیکم پانچ دفعہ پانچ جگہ امام بخاری نے شدیث کو کیا کیا ہے نقل کیا ہے تو یہ تو دو مسئلے ہو گئے مخارجے اور تسمیت الحدیث اب ترجمہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد باقی مسائل جو ہیں عنوانات حدیث کے ذیل میں آئیں گے ان شاء اللہ حد ثنا سبن و اسماعیل امام بخاری کے شیخ موسا ہیں یہ کہتے ہیں کہ اخبارہ ابو عوانہ مجھے اطلاع دی حضرت ابو عوانہ نے وہ کہتے ہیں کہ حد ثنا سبن و ابی عائشہ مجھے رواج بتائی ہے موسا نے جو کہ بیٹا ہے ابی عائشہ کا لیکن اب ابی عائشہ کا جو باپ ہیں ابی عائشہ بیٹا ہے ابی عائشہ کا اب یہ جو ابن ابی عائشہ ہے ناقد نے لکھ دیا ہے کہ قستلانی سے کہ ہم اس کے نام کو نہیں پہچانتے معاشی نے بھی لکھا ہے کہ ہم نہیں پہچانتے فت نے بھی لکھا ہے کہ اس کے نام کا ذکر نہیں ہوا عینی نے بھی لکھ لیا ہے تو یہ بڑا علم ہے علم انتقال علم اللہ تعالم اللہ عالم وہ نے اب آشک ہے کہ حد سعید بن جبیر یہ سعید جو ہے وہ مشہور مفسر ہیں جس طرح مجاہد تھے اور یہ بھی امام ابن عباس کے مشہور شاگرد ابن عباس رضی اللہ عنہما فی کو تعالی لا تحرک کل تا جل بہی حرکت ندی بہی قرآن کے پڑھنے پر لسان کا اپنی زبان کو لتاج ال کہ آپ پڑھنے میں تلوار کریں لتاجلا کہ آپ تلوار کریں بھی اس قرآن کے پڑھنے میں مسئلہ حل اب یہاں پہ توجہ کرو لا تو ہر ایک بھی انسان کا لتاج الب پہلے اپنے آپ کو بہت تکاتے ہیں وجوہ ارادل آیت فیاض الحدی سے ہونا پھر بیان کریں یہ ہے بیاناتو حرک بھی لسان کا ابن عبا سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں لیکن اللہ نے اس آیت لاتو حرک کو کس وقت اور کب اتارا مسئلہ سمجھ گئے آپ نے تیسرا عنوان بتایا تھا آپ حضرات کو کہ ترجمت الباب موافقت الحدیث بے باب یہی تو علامہ شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں اور وہ نقل کرتے شیخ الہند سے تو شیخ الہند رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ترجمت الباب اس حدیث کا ہے بیان و عظمت الوحی بس اس حدیث میں وحی کی عظمت کی طرف اشارہ ہے بس اس کال ختم ہے بابا حضمت حدیث سے اس لیے کہ لا تو ہر ایک بھی آیا اور بعد میں آتا ہے کہ اقان ر رسول اللہ یو عال جمنت تنظیل نبی علیہ السلام قرآن عظیم جب جبرین سے لیتے تھے تو بڑے تکلیف سے لیتے تھے تو جب شدت تکلیف اختیار کرتے تھے تو عظمت الوحی آ گیا تو ترجمت الباب بدء الوحی سے یہ ہے کہ اس حدیث میں عظمت وہی کا اشارہ رہا بات سمجھ گئے تطبیق حل ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ لا تحرک وہاں بد الوی ہے نا تو یہاں بھی کیفیت الوی ذکر ہے ترجمت الباب کیا ہے بھائی بیان کیفیت الوحی جب رسول اللہ کو جبریل آتے اور وحی سناتے تو وہی لیتے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو جلتی جلتی ہلاتے تھے اس لیے کہ وحی کی جو الفاظ ہیں وہ مجھ نہ جائیں قرآن کا کوئی حرب مجھ سے رہ نہ جائے تو اخذی وہی میں جبریل کے ساتھ تلوار سے پڑھتے تھے جلتی جلتی پڑھتے تھے تو حکم کے لا تو ہر رک بھی لسانک آپ نہیں لائیں قرآن کے پڑھنے پر اپنی زبان کو تو کیفا بدع الوی کیفا بد ال وہی تو کیفیت وہی یہاں ثابت ہوگی کہ نبی اخذ وحی میں تحریک کے لسان فرماتے تھے تیزی سے اللہ نے فرمایا کہ لا تو ہر رک تو ترج الباب ثابت ہو گیا باب کی فکان وحی اور یہاں کیفیت وحی اندر اخذ آ گیا ہے تیسرا ربط یہ ہے کہ بابا یہ باب کی فکان وحی تو باب میں دو چیزیں ہیں ظہور وہی اور حکم وہی تو اس آپ میں حکم وہی ہے ان نہ لینا جما ہو قرآن ہو پیدا کرانا فتب قرآنا تو اس میں چونکہ حکم وہی ہے تو لہذا ترجم الباب سے مسئلہ حل ہو گیا ہے ٹھیک ہے بھائی تو لات میں لسان کلتا جلبی اب چونکہ ابن عباس رضی اللہ و تعالیٰ نے اس کی تفسیر کرتے ہیں سوبیس میں اشکال ہے اس بات پر کہ آپ کو تو علم ہے آپ نے مشکلات میں پڑھا ہوگا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کب پیدا ہوئے ہیں حاجی ہجرت سے دو سال قبل پیدا یا تین سال قبل پیدا ہوئے ہیں نبوت کے آٹھویں سال پیدا ہوئے ہیں یوں کہ نبوت کی اس لیے کہ بابا نبی علیہ السلام کو نبوت کب ملی 40 سال پر مکت المکرمہ میں نبی علیہ السلام نے نبوت سے بعد کتنا اثر تشریف یعنی رہے تیرہ سال تو تیرہ سال سے جب تین اٹھاؤ تو کتنے گزر گئے دس گزر گئے نا تو یہ تو ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئی ہیں اولاد لا تو ہر اقبال سانکھا یہ تو ابتدائی مراحل ہیں تو ابن عباس کیسے اس روات کو نقل کرتے ہیں بات سمجھ گئے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابن عباس کو کسی صحابی نے یہ رواج سنائے اس وقت کے اس وقت ابن عباس کا وجود نہیں تھا تو لہٰذا حدیث مرسل ہے اور جب حدیث مرسل ہوئی تو ودیث المرسل من الصحابی حجت حجتفاق المحدثین حدیث مرسل من الصحابی حجت ہے تو شکال نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یم کن سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کیفیت وحی خود بخود بعد میں سنائی اور ابن عباس نے ربی ص اللہ سم سے سیکھ لی ہے تشکال یار نبی پاک نے بعد میں بتائی ہے اب آسمے مسئلہ میں کس کا نام لوں آپ کے ساتھ آپ کے پاس اپنا نام لے لوں تو چاہے اچھا مثلا ایک بات میں نے دو تین سال یعنی ایک سال پہلے کی ہے تو اس وقت تو آپ شریر کے درس میرے نہیں تھے نا یہ کون سا سن ہے دو ہزار آٹھ ہے اب دو ہزار سات میں نے ایک بات کی ہے تو بھائی اب میری دو ہزار سات کی بات نقل کرتے ہو تو آپ بھی کوئی اعتراض کرے بھئی تم تو دو ہزار سات میں اس کے درس میں نہیں تھے تم تو آٹھ میں تھے تم کسے دو ہزار سات کی بات کرتے ہو تو یمکن یہ ہے کہ بھائی دو ہزار سات کا جو میرا ساتھی تھا اس نے آپ کو بتایا مرسل ہو گئی یا یہ کہ میں ابھی آپ دو ہزار آٹھ میں آپ کو دو ہزار سات کی بات بتاؤں بھائی دوستو دو ہزار سات میں جب ہم بخاری پڑھتے پڑھاتے تھے یا شروع کرتے تھے نا اس وقت ہم نے اس روایت میں یہ بات کی تھی اب آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت اس نے اس طرح نقل کی ہے تو میں نے دو ہزار سات کی بات آپ کو کہہ دی ہے نا تو اگرچہ اس وقت حضرت ابن عباس پیدا نہیں تھے لیکن نبی پاک نے بعد میں ابن عباس کو بتا دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو آج متصل ہو گیا اب یہ ہے کہ کانا رسول اللہ تنظیل شدتا یہ لا تو ہر اقبی لسانک کی تفسیر ابن عباس سے بیان کرتے ہیں اور ابن عباس سے وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی فاض صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہ معلم علم الكتاب اللہ معلمہ اے پرور اس عبداللہ کو علم کتاب نصیب فرما نبی علیہ السلام السلام کے دعا کے اثرات اور برکات یہ تھے کہ صحابہ کرام نے جتنا علمی قرآن ابن عباس کو اللہ نے نصیب کیا تھا تو اس کا نظیر یہ خود اس کا نظیر یہ خود تھے تو گوے کہ علمی تفسیر میں اس کا نظیر بے نظیر تھا یہ بے نظیر تھا سے کوئی مثال ہے مسئلہ حل ہے اب یہ لاتو حرک بھی لسان کا آپ نہ یہ اس قرآن پہ اپنی زبان کو اب یہ لاتوحرک کیوں فرمائی کان سے اس کی وجہ کالب ابن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج عالج میں شدتا سبحان اللہ دیکھو یعالج آلجو معالجہ سے ہے اور معالجہ علاج سے ہے اور یہاں علاج سے مراد کیا افس و شیری بھی آپ کسی چیز کو کسی سے لو مشقت سے تو اس کو مارجا کہتے ہیں علاج, علاج بھی مشقت ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ کی علاج بیماری کے علاج کرتے ہیں تو بڑے غور سے فکر سوچ سے لکھتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کو پتہ ہے ابھی آپ آب کو اللہ کریم بیمار نہ کرے اگر بیمار ہی میرے ساتھ تو اللہ آپ کو بھی صحت عطا فرمائے اکثر ڈاکٹران حضرات جو ہیں آج ڈاکٹر صاحب مفقود ہے پتہ نہیں کیا اکثر ڈاکٹران حضرات جو ہوتے ہیں نا تو یہ جب دوئی لکھ دیتے ہیں تو دو لکھتے ہیں اس کا نظیرہ کو پتہ ہے یہ جو ہے ساتھ ہی یہ زکامی ہے زکام کے لیے فلان نمبر گولی اور فلان بوتل میں نے لکھ دیا ہے اس لیے لکھتے ہیں اگر یہ مریض خدا نخواس خراب ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر پہ اعتراض ہو کہ بھائی ڈاکٹر نے غلط چیز دی ہے بھائی ڈاکٹر نے دوائی لکھی یہ زکامی تھا زکام کے لیے دو چیزیں ہم نے دیے گئی دی بات ختم ہو گئی تو اخ جو سے بن ستن ہے تو جبریل امین کون تھا منہ تین وہ جو ہے یہاں پہ منہ تیل وہی اس لیے کہ اللہ منزل ہے نا تو جبریل معلم ہے تو موتی ہوا تو رسول اللہ آخری وہی ہوا تو یعالج من التنزیل تنزیل لیتی تھی قرآن کی وہی سے جو جب جبریل بتاتے شدت مشقت سے اب یہ مشقت ہے کہ نہیں ہے کہ لا تمہارے وہ پڑھتے جبریل جب جلدی جلدی لیتے تو کسی کام میں عجلت کرنا تو مشقت پیدا ہے نا تو جب رسول اللہ جوہانی جو لیتے تھے تنزیل یعنی وہی سے شدت تکلیف سے مشقت سے اب یہ علاج اخذ مشقت سے کس طریقے سے تھا وہ کان مما جو ہر اب یہ جہاں جو ہے کان مما ہے یہ مما بانے ربہ ہے رب ہے اور رب تقریر کے لیے بھی آتا ہے رب تکثیر کے لیے بھی آتا ہے اور یہاں جو مما بمانے ربا بے تقسیر ہے تو وہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یو حر کو شفت ہے رب بہت دیر کر رہا تھا تو بہت دفعہ ہلاتے تھے اپنے ہونٹوں کو شفت ہونٹ کہے ہے نا اردو مجھے طرح نہیں آتی اگر گڑبڑ ہو تو بتا دیا کرو تو شفتے کو کیا فرماتی تھی ہلاتے تھے اب یہاں پہ اس کام ہے توجہ کرو توجہ ہے آپ کی شفتح کو پیغمبر ہلاتے تھے تو لا تو ہر رک بہین سانقل تا اس آیات میں حروفی شفتی تو سب نہیں ہیں ان میں حروف شفت سب نہیں ہیں تو ہونٹ تو ہلائے جاتے ہیں ان حروف پر جو کہ ہونٹوں سے ادا ہو اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر کو شفت ہنٹی ہلاتے تھے ہاں؟ تو ہونٹ تو ان حروف پہ ہلتی ہیں کہ جو شفتی ہو تو یہ حروف تو سب شفتی نہیں تھے تو پھر اس تلاوت سے تحریک بشفت ان سے تعبیر کرنے میں کیا حکمت ہے اب یہ نہیں کہ قرآن و حدیث میں کہ کیوں اس لیے کہ کیوں کا جواب میرے پاس ویسے ہے یہ کیوں بس ویسے تمہارا کیا کام ہے اس میں سوال کرنا بھئی حکمت کیا ہے ایک جواب یہ ہے کہ بابا جو ہر کو شفت اس لیے فرمایا کہ بعض حروف شفت ہی اس لیے شفت تحریک بھی ان سے تعبیر فرمائی ٹھیک ہے اس سے بڑھ کر وزنی بات جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں لافظ زبان ہے تلفظ کرنے والی چیز کیا ہے زبان ہے لیکن زبان جو ہے نا دیکھنے والوں سے پوشیدہ ہے میرے منہ کے اندر زبان چلتی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتی ہے آپ جب کہتے ہیں بھی آدمی بات کرتا ہے تو وہ ہوںٹوں کو دیکھتا ہے ہوٹ ہلتے ہیں تو تعبیر بھائی کچھ کہتا ہے حالانکہ لافذ شفت نہیں ہے لافذ زبان ہے اب یہاں شفتے سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ رائی دیکھنے والوں کی نظر میں چونکہ ہوٹ نظر آتے ہیں اور زبان مستور ہے اس لیے شفت سے تعبیر کی گئی اور چونکہ زبان تو خفی یعنی کشیدہ ہے اس کا علم ایک اللہ کے قپا سے تو اس لیے فرمایا اللہ تو ہر اکبی اللہ چونکہ علیم بالبواطن ہے تو فرمایا للہ تو ہر ایک بھی, بھی لسانہ کا لیکن ابن عباس فرمائے ہر ایک کو شفات ہی تو تحریک لسان سے ابن عباس شفت سے تعبیر اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر فی نظر مطالمین شفت آتے ہیں اس لیے شفت فرمایا مسئلہ حل ہو گیا اللہ چونکہ علیم بل ہیں تو قرآن میں لسانک فرما دیا لیکن چونکہ یہ زبان ہم سے پوشیدہ ہے تو اس لسانک کی تعبیر ہماری لکھے کی مسئلہ حل ہو گیا وکال ابر کو شفت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس فرماتی فان و حل کو میں حرکت دیتا ہوں اپنے ہونٹوں کو لکا شاگر صحیح تیرے لیے کماں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہررے کو ہوا جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے وقت اپنی شفتح کو حرکت دیتے تھے یہ کیوں فرمایا اس لیے کہ ابھی شہید ابن جبیر کو جب شفت ہلاتے ہیں یعنی جب آئے لاتی بھی لسان رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لسان کو حرکت دیتے تھے یعنی اب شاگرد کے بھئی ہوںٹ اس لیے ہلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ آج سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سمجھانے کے لیے ہوںٹ ہلائے تو میں نے پیش کر دی ہے اپنے طرف سے کچھ زائد نہیں پیش کیا مسئلہ ہو سعید جب سعید ابن عباس کا شاگرد اپنے شاگرد نوسا کو جب یہ رواج ذکر کرتے تو کہتے آنا کوما کما رہے ابن عباس رضی اللہ سعید کہتے ہیں نوسا میں بھی حرکت دے تو اپنے ہونٹوں کو کما رہے تو ابن عباس جیسے میں نے دیکھا ابن عباس کو جو ہر کوما اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے بس اب شاگرد موسا کہتا ہے فہر کا شفت میرے استاد سعید نے میرے سامنے ہونٹ ہلا لیے ایک ایک معنی یہ ایک معنی اس سے پسندیدہ مان کان رسول اللہ سے متعلق ہے لاتو اقبال کر قال کارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مما شفت ہے فہر شفتحال کون بن گیا اس دوسرے معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام جب قرآن سے شدت کے ساتھ لیتے تھے تو اپنی شفتے کو حرکت دیتے تھے جب ابن جب یہ آت نازن ہوئی تو فہر کا شفت ہے وہی لیتے وقت نبی نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی فنز اللہ تعالی لا تو ہر تو اللہ نے یہ آ تو دی کہ لا تو حرک محبوب اپنی ہونٹوں کو حرکت میں دیجئے مسئلہ حل ہوگا نہیں نہیں ابھی حل ہونے کے قریب ہے کہ ابھی حل ہوا اب یہاں یہ حکمت بابا کہ ابن عبا صاحب کہتا ہے آنا وہ ہر ریکو ہوما ال کا سعید میں تیرے سامنے اس آد کی تفصیل نقل کرتے وقت اپنے ہونٹوں کو اس لیے ہلاتا ہوں کہ نبی پاک ہلاتے تھے حضرت سعید کہتا ہے انا وہ ہر کما رہے اے تو ابن عباس میں حرکت اس لیے دیتا ہوں جس سے میں نے دیکھا ابن عباس کو تو سعید کما رہا اے تو کہتا ہے اور ابن عباس کماں کا نا وہ ہر رکو کہتا ہے نہیں سمجھتے اس بات اس میں کیا فرق ہے سعید کہتا ہے کنگا کہ رہے تو ابن عباس اور ابن عباس صرف اب کہتے کہ میں نے سنا یو ہر ریکو ہوا وہ غائب جکر کرتا ہے تو اس میں حکمت آ سعید نے اپنے آنکھوں سے اپنے شیخ ابن عباس کو دیکھا تھا تو ریتو سے تعبیر کیا ابن عباس نے نبی کی تحریر کو شفتے نہیں دیکھا تھا تو یہ ہر کما غائب سے استعمال کیا آپ سمجھ گئے ابن عباس نے نبی پاک کی حرکت شفت اپنی سے نہیں دیکھی تو یہ ہر رکما سے تعبیر کیا سعید نے اپنی شیخ ابن عباس کو تحریک شفتین کی کیفیت میں دیکھا تو رے سے تعبیر کیا مسئلہ ہو گیا اس لیے یعنی کہتے ہیں کہ مل فرق بین بیان ہر رقما و رہے کما رہے تو فرق یہ ہے کبھی اگر آپ کو وفاق امتحان میں آئے تو یہ لکھ لینا شروع کبھی کبھی آتے ہیں کہ مبین الفرق اب جی بے نازی نل ہاں بیناضیر ابن عباس ہر وقال و کال سعید کما رہے تو تو فرق یہ کہ سعید نے اپنے شیخ کو دیکھا اور ابن عباس نے نے پاک کو دیکھا نہیں تھا حرکت نہیں دیکھی تھی اس لیے کہ آپ کسی استعمال ہوئی فامزل اللہ تعالی رات بھی لسان کلتا جل بھی جم اہ قرآن یہ تو آیت قرآن ہے حرکت نہ دیں اس قرآن کے پڑھنے میں اپنی زبان کو یہاں تک کہ جب تک کہ جبری فارغ نہیں ہوا کیوں لتا جلا کہ آپ تلوار کرتی ہیں تاجین کرتی ہیں جلتی کرتی ہیں اس کی لینے میں انہیں یہ اللہ تلا تو حر کی آپ حرکت نہ دیں ادے نہ جمع ہو ہماری ذما ہے اس قرآن کو جمع کرنا تو آپ کے سینے میں وہ اور اس کا پڑھانا آپ کی زبان پر سمجھ گئے بھائی اب یہ تو قرآن کی آیت ہے خالہ ابن عباس فرماتے ہیں جما اللہ کا کا اب یہ سودرو کا حاشل لکھا ہے کہ سودرو کا بھی ضم رافائل جمع, جمع ہو جما لو کا جمع کرتا ہے اس قرآن کو تیرے لیے تیرے سینہ اب جامع قرآن تو صدر ابن عباس نہیں ہے جامع قرآن کون ہے اب جما کی نسبت سود کی طرف یہ کیا ہے ایسے ہیں جیسے امبتل امبتل رب باقاعدہ ربی نے جو ہے نا بقل اگا دیے ربی جانتے موسم ربی نے بکل اگا دیے بابا ربی رب کی کیا طاقت ہے کہ بکل اگائے یہ مجاز عقلی ہے نا اس میں تھا امبط اللہ الربی امبط اللہ ربی البقال اللہ نے ربیع کے موسم بقل اگائے ہیں تو جماء کا صدر کا جما اللہ اللہ فی صدر کا تو اللہ کریم جو ہے اس کتاب کو جمع کر دے گا تیرے سینے میں اب صدر کا کی نسبت جو ہے یہ نسبت مجاز عقلی ہے تو جمع لک صدروں کا جمع اللہ ہو لقفی کا اللہ جمع کرے گا اس قرآن کو آپ کے سینے میں وہ تو اس قرآن کو پڑھے گا وہ قرآن ہوئے نا تو, تو اس قرآن کو پڑھے گا بس فیضا کرانا او فتب قرآن تو ہے فیضا کرانا جب پڑھے ہم اس کو آپ پر تو نیچے لکھے اللہ تو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتی جبری پڑھتے ہیں تو زا کرا جبریل جب ہم پڑھیں اس قرآن کو زبان جبریل پر فتبی قرآن ہو آپ اتباع کریں اس کے پڑھنے کی آ گئی ہے اچھا تو فوراً اٹھ جائے کہ نہیں بر اچھا جما صدر کا ٹھیک ہے یہ تو مسئلہ حل ہو گیا ہے صدر کا فائل ہے جم کا اور اس کی طرف نسبت جو ہے مجازم ہے اصل میں تھا جمال فی صدر کا نہ ہو فت طب قرآن ہو اب دیکھو فضا کر نہ ہو جب ہم پڑھ لیں یا جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو فتب قرآن ہو آپ ہمارے پڑھنے کی اتباع کریں تو جو کرو جی آپ ہمارے پڑھنے کی جی اتباع کریں جی اب یعنی چلک لکھا ہے کہ ذاقرا نہ ہو جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو اللہ تو نہیں پڑھتے اللہ پڑھواتے ہیں اور پڑھنے والے جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہرتی جبریل تھے تو اللہ قریب نے اپنے طرف اس کی نسبت کی ہے اس لیے کہ جو مرسل ہوتا ہے نا وہ تو مرسل کا کلام نقل کرتا ہے تو اگرچہ یہاں پڑھنے والا جبریل ہے لیکن جبریل پر کو پڑھ پڑھنے پر معمور کرنے والا اللہ ہے تو آ نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ اصل میں ہمارا پڑھنا ہے جبریل کا پڑھنا نہیں ہے یہ ہمارا ہے تو فتب قرآن ہو تو آپ اتباع کریں ہماری پڑھنے کی علام شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا اور بہت قیمتی ہے اور انشاءاللہ اگر ہم قیر خلف الامام تک پہنچ گئے تو آپ کو شبیر احمد عثمانی رحم اللہ کا نقطہ بتاؤں گا جب ہم لوگ مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں سفر 74 غالبا کہ اضاکرا فن ستوں جب امام کیرات پڑتا ہے تو آپ خاموش رہیں اس روایت پر لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ تو امام مسلم کے نزدیک صحیح نہیں اس لیے اسے نہیں لائے ہے یہاں امر شاہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میرا ایک غیر مقندسی مناظرہ ہوا اور میں نے قیر خلف الامام پر اس آت سے استعمال کیا کہ فت طبرآ نہ امام بخاری اس کا ترجمہ لکھتے ہیں فستا میں لہو و تو فت طبی اتباع کا معنی ہے کہ فستا میں لہو آپ اس کو غور سے سنیں وہ خاموش ہوئے تو معلوم ہوا کہ اتباع قرآن جو ہے یہ معمور بھی ہے کہ آپ قرآن کی اتباع کریں اور اتباع استماع اور انسات میں ہے کہ خاموش رہنا ہے اور شوق سے سننا ہے ضاف القرآن و فسٹ ہے کیا معنی ہے خاموش رہنا ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے اور اتباع قرآن یہ انصاف خاموش رہنا ہے ف زا قبر زاقرا فنستو اتباع قرآن یہ ہے کہ مختلف امام کے پیچھے خاموش اتباع قرآن ہے اور پھر اللہ شکر اس کے مقابلے میں حجی سے کیا کہ ان امام تو یہ کیا ہے اس استما اجتماع اور انصاف میں امام مقرر کیا گیا ہے یہ اتم ندی اس کی اتباع ہوتا ہے وہ اعتبا کس میں ہوتی ہے اجتماع اور انصاف اگر اجتماع اور انصاف نہ ہو تو امام کے اتباع نہیں ہو سکتا استماع ان ساتھ میں تو شبیر احمد شاء اور رحم اللہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ مناظرہ کیا اور یہ دلل میں نے اپنی طرف سے دی تو بعد میں جو ہے نا میں نے احمد شیلیندر اللہ جو میرے استاد تھے ان کو میں نے بتایا تو احمد رحم اللہ نے مجھے کہا کہ شبیر احمد آپ نے تو کام کی باتیں کی اس کو لکھ لو کہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو پھر یہ بات میں نے ان نادر کتاب ہے شبیر احمد صاحب کی اس میں میں نے لکھ لی ہے تو آپ بھی اس کو یاد رکھیں فسط میں لو انسط اتباع پر عن استعمال اور انسان ٹھیک ہے تو غیر مقلدین حضرات جب فنس تو اس کو یاد امام بخاری کی تفصیل کو چھوڑ دیتے ہیں اور ویسے جو بخاری بخاری بخاری, بخاری کرتے ہیں جب مسلون پر آ جاتے تھے پھر اس کو اس کو چھوڑ دیتے ہم انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ چونکہ میں نے آپ کو کہا یہ رواج پانچ دفعات آتی ہے بخار شریف میں لیکن باقی سب جلدی آسانی میں اپیلنگ میں ہے تو جب بھی فت طبیل آئے گا تو فس تمیل ہوں انست آئے گا سن انا علینا ہوں پھر ہماری ذمہ اس کا بیان کرنا تو اس کے متعلق محدثین لکھتے ہیں کہ بیان ہو کے دو ترجمے ہیں ایک ترجمہ ہے صرف ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو یہاں ذکر ہے اور ایک ترجمہ ہے جمہور علماء کا ابن عباس کا ترجمہ خود یہ ہے کہ سم ان علیہ ان تقراہ سم ان عالینہ بیان پھر ہماری ذمہ ہے انتک راہوں کہ آپ اس قرآن کو پھر پڑھیں ان بھی پاکتا ہے کہ سفتر اس لیے فرماتے تھے کہ پھر پڑھنا مشکل نہ ہو جائے تو اللہ نے فرمائے نہ لے نہ انتک دوبارہ اس کا پڑھنا آپ کی زبان پر یہ ہمارا ذمہ ہے جب یہ دونوں چیزیں ہمارے اب بھی پڑھانا میرے ذمہ ہے بعد میں پڑھوانا میرے ذمہ ہے, ہے تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے تو بیانو کا مان ہوا دوبارہ پڑھنا جیسے ان تکر اہو ہے نیچی نقطے نے بات لکھی ہے یہ ابن عباس کی توجہ ہے جمہور مفسرین اور محدثین کی توجہ بے رسوتور ہے کہ سم انا لینا بیان ہو قرآن میں دو چیزیں ہیں وہ عسم الظم وانا جمیان ہے تو الفاظ کی حفاظت اور اس کی تلاوت بھی ہمارے ذمہ ہے تو بیان ہوں اس کی تفسیر اور تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے آپ کو ڈر کس چیز کا ہے تو بیان سے نیچے جملہ جو لگا ہے ذیح المشکلات تو پھر ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کی اجمالات کی تفسیر مجملات کی تفسیر اور تشریح یہ بھی میری ذمہ ہے تو گوئے کہ حفاظت المتن وہ حفاظت و تفصیل یہ دونوں اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے تو القرآن محفوظ من حیث اللفظ و اس میں حیث الحب سے علمانہ اور نظم علمان دونوں مسئلے حل ہو گئے تو اب دیکھو جب اللہ نے یہ تسلی فرما دی تو فکان رسول اللہ صلی صلاسم باد بعد پھر تھے نبی علیہ السلام اس کی بات اضاطہ جبریل جب جبریل آتے قراءت قرآن پر استماع تو پھر سنتے تھے پھر پڑھتے نہیں تھی جبریل کے ساتھ فیضان تولا کا جبریلو اور جب جبریل چلے جاتے تو کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام پھر پڑھتے تھے اس قرآن کو کما کراہ جیسے کہ جبریل نے پڑھا تھا تو, تو جبریل نے جس طرح پڑھ کر گیا نا تو نبی پاک جبریل کے جانے کے بعد پھر تو انشاءاللہ حدیث سے رابع جو ہے المسلسلت بشفتحر اس کا نام تھا اور تخریج اس کی پانچ دفعہ ہوئی ہے اور باقی جو مشکلات ہم نے پڑھ لی مناسبت الباب دو چیزوں میں